ومن اظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كان لهم اعداء كانو لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز ہوا ہے وہ توحید باری تعلیٰ ہے اس موضوع پر مختلف حیثیتوں سے بات ہو سکتی ہے اور یہ کافی ایک طویل موضوع ہے اور طویل کیوں نہ ہو یہ پورے دین کی اساس ہے پورے دین کا محور ہے توحید ہو باقی کچھ نہ ہو کامیابی یقینی ہے اور اگر سب کچھ ہو توحید نہ ہو تو وہ بندہ ناکام ترین ہے اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے میں آج یہ کوشش کروں گا کہ توحید کو اس رمضان کے مہینے کے ساتھ مربوط کروں روزوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم کیا جائے تاکہ اس ماہ سیان کی مناسبت سے ہم عقیدہ توحید کے فہم کے ساتھ پوری طرح مستفید ہو سکیں سکے نبیر اسلام کے ایک حدیث میں روزہ اور قیام اور للت القدر کی عبادت ان تینوں کی جو صحت اور قبولیت ہے اسے ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے نبیل السلام کا فرمان صحیح بخاری میں منسام رمدان ایمانحت صاب تقدم من من قام کام رمدان غرح ماتقم اور من کام لہلت القدر ایمان غفر له ما تقدم من, من امتمبے جو شخص رمضان کے رودے رکھے ایمان کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کرے تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ للت القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یعنی ایمان شرط ہے روزوں کی صحت کے لیے اور روزوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے راتوں کے قیام کی قبولیت کے لیے اور فضیلت گناہوں کی بخشش اسی کے ساتھ مشروط اور معلق ہے اور ایمان میں سر فہرست ایمان بلّہ ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں المانہ تؤمن ہی ملاک وہ قطب ہی وہ رسل بل یوم خیر ہی و, و, و, و, الاخر و, و اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان اور روز آخرت پر اور چھٹا رکن جو ہے وہ تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو یہ چھ امور ایمان ہیں ایمان کے ارکان ہیں ان میں سر فہرست اللہ پر ایمان لانے اور اللہ تعالی پر ایمان لانے میں سر فہرست جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید جو امبیاؤ مرسلین کی دعوت کا پہلا نکتہ تھا بلکہ ان کی مکمل دعوت اسی نقطے کے ارد گرد گھومتی تھی ان کی دعوت کا اول و آخر اللہ رب العزت کی توحید اور توحید میں بھی سر فرست اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توحید توحید الوحیت قولوا لا الہ الا اللہ نبی اسلام کی پہلی دعوت بلکہ ہر نبی کی پہلی دعوت قولوا لو لا الہ الہ کولو لا الہ الافلٹ اگر فلاح چاہتے ہو تو لا الہ الا کا ہو یہ نبی اسلام کی پہلی دعوت اور پوری زندگی آپ کی جو دعوت تھی وہ اسی نقطے کے ارد گرد گھومتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ عزت تھی معبود حق ہے باقی سارے محبود باتیں تو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں سر فرست ایمان باللہ ہے اور ایمان باللہ میں پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید توحید عبادت وہ اکیلا معبود حق ہے اور عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں وہ باطل جب تک ایک بندے کا ایمان اس نقطے کے تعلق سے صحیح ثالم نہ ہوگا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو روزے کی فرضیت کی طلاع دی تو وہاں بھی اہل ایمان سے خطاب ہے یا ایو الذین امن کتبہ علیکم السیام مانا کتبہ لیکم السیام کے لیے ایماندار ہونا ضروری یا ایو الذین امن یہ پہلا نقصہ ہے اور کتبہ علکم السیام اس کے بعد ہے. تو کتح والم السیام جو ہے وہ یا ایو الذین امنو کے ساتھ پہلے اب کا ایمان مکمل ہو راسخ ہو صحیح ہو اور ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی توحید پر ایمان اس کا معبود حق ہونا اس کی عبادت ایک صحیح معرفت یہ اہم ترین نکتا ہے تو ایک بندے کا روزہ اور رمضان کے سارے اعمال اس وقت قبول نہیں ہوں گے جب تک اس کا ایمان صحیح نہ وہ ایمان فقط حابط عمل جو شخص امور ایمان میں سے کسی امر کے ساتھ کفر کر بیٹھا انکار کر بیٹھا اس کے تمام اعمال رائے گاہ ہیں اس کی کوئی نیکی امد اللہ قابل قبول نہیں ہر عمل جس جن میں روزہ بھی ہے ان کی قبولیت سچی اور کھڑی توحید کے ساتھ ہے اور اس سچے فہم کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ جو کہ انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد ہے اس کے فہم کے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر انسان قابل قبول نہیں ہے اور اس کی کوئی محنت کوئی نیکی کوئی عمل ان اللہ قابل قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس کلمے کے دو ارکان ایک صحیح فہم آنا چاہیے لا الہ ایک رکن ہے اور الا اللہ دوسرا رکن لا الہ جو ہے رکن نفی یہ ضروری آج بہت سے لوگ توحید کا نام لیتے ہیں مگر وہ توحید کے مفہوم سے رکن نفی کو نکالنا چاہتے ہیں ایک بڑی جماعت ہے ہندوستان پاکستان کی لوٹے بستر ان کا تمز ہے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں رکن نفی کو توحید کے مفہوم سے نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں توحید بیان کرو مثبت انداز لیکن شرک کی نہ کرو درگاہ ہیں اور جو بھی آستان جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے ان کی مذمت نہ کرو ان کی تردید نہ کرو کیوں لوگوں کو جوڑو لوگوں کو توڑنا نہیں یہ کیسا جوڑ ہے جس میں عقیدے کو نکال دیا جائے جوڑ تو عقیدے کی بنیاد پر جوڑ کی اساس تو توحید باری تعالیٰ ہے یہ کس قسم کے جوڑ کی دعوت ہے کہ توحید کو نکال دو اور توحید کو نکال کر لوگوں کو جوڑو نہیں لا الہ الا اللہ یہ نفی تو مقدم ہے لا الہ کوئی معبود نہیں پہلے یہ لا کی تلوار چلاؤ تمام ان آستانوں پر جہاں غیر اللہ کی پرست کوئی معبود نہیں ہر معبود باطل کا انکار پھر ان اللہ شوائے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی کا اس بات اس سے پہلے نفی تمام معبود باطل ہیں ہر معبود کا انکار ہر معبود کی نفی اور معبود حق صرف اللہ رب العزت دو لازمی ارکان ہیں عقیدہ توحید کے قرآن کریم کی ایک صورت دو صورتیں لے لیجیے ایک نے مکمل توحید کے اثبات کی دعوت دی اور ایک نے مکمل شرک کی نفی کی دعوت دی سورہ اخلاص اللہ واحد یہ اللہ رب العزت توحید اور وحدہ نیت کا اس بات اور خلیائی حلقا فرون یہ شرک کی مذمت کر رہی شرک کی نفی جہاں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں علماء بھی شرک کا جو, جو نفی کا جو کلمہ ہے اسے دو اسلوبوں کے ساتھ استعمال کیا گیا خلیائی حلقا فرون لا ماتا دون آب ادو فیل ہے اور لا فعل پر داخل پر داخل اور آگے ولا انا آب ادت پھر وہی لا لیکن وہ سیر صفت پر داخل ان شرک کا انکار فیلن بسفن نہ میں ایسا کرتا ہوں نہ کروں گا اعبد مستقبل کا سیکھا نہ ایسا کرتا ہوں کسی غیر کی عبادت کسی غیر کی پرستش کسی غیر کی پوجا نہ ایسا کرتا ہوں نہ میری یہ صفت ہے وصفن, ہر قسم کے شریک کی نفی ہر قسم کے شریک کا انکار صورت موجود یہ سورہ کافروم نبی علام کے حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے یہ سورت پڑھ لے تھوڑا خود ہی برات میں نا اللہ تعالیٰ اس دن جو اس سے شرک صادر ہوا ہو بھولے سے اس سے بری کر دے گا اس سورت کی برکت سے سورج کافرون کی برکت سے رات کو سوتے ہوئے مسود احمد کی حدیث ہے یہ سورج پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس دن کے شرک سے اسے بری کر دے گا اگر وہ بھولنے سے ہوا اگر قصدن ہے اس سے نہیں اس سے توبہ کرنا فرق ہے تو اس نفی کے مفہوم کو کیسے نکالا جائے یہ تو مقدم ہے اس بات سے پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تخلیہ ہوتا ہے پہلے اس اپنی باطل کو پاک کرو بدخانے سے پھر خالق اور مالک کی توحید کو آباد کرو یا بت خانہ موجود ہو اور آپ توحید کی باتیں کریں یہ تو تضاد ہے یہ توحید قابل قبول نہیں ہے اور یہ ایک اساسی نقطہ جو آپ نے موضوع رکھا آج کر کہ عمل کی قبولیت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یا علیکم السلیہ آپ پر روز فرد ہیں لیکن جان لو اس کے لیے یا ایدین آمنو ہونا ضروری امور ایمان چھ ہیں اور چھ کے چھ جو امور ہیں ان کے تعلق سے آپ کی فکر آپ کا فهم بالکل وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے آپ کی ذاتی سوچ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے جس طرح اللہ رس کا رسول منوانا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ دو ارکان رکنے نفی رکنے اس بات پہلے سارے معبوطان بادلہ کا انکار اور پھر اس معبوط حق کا اقرار پہلے تخلیہ کرو اور جو بھی شرک کی اور غلاستے اندر آباد ہیں انہیں ختم کرو سجاوٹ بعد بھی ہوتی اس بات توحید اس کے بعد ہو ہوگا ورنہ یہ فکر کفار قریش نے پیش کی تھی نبی نبیر اسلام کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب کو بھیجا کہ چلو آج ایک سمجھوتے کی بات کرتی کچھ لوڑ کچھ دو کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو جیسے سیاسی جوڑ توڑ ہوتے ہیں عقیدے میں یہ تنازع نہیں چلتا یہ جوڑ توڑ نہیں چلتا دین اس قسم کے جوڑ توڑ کو نہیں جانتا وہ تو کھری دعوت پیش کرتا ہے مانو تو آپ کی بہتری نہیں مانو تو نقصان ہی نقصان کچھ ہم نیچے ہیں کچھ آپ اوپر آئے ایسا کچھ نہیں چنانچہ نبی کے چچا کو بھیجا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے بھتیجے سے کہو کہ توحید بیان کرو لیکن ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرو ان کی نفی نہ کرو ہمارے معبودوں کے تعلق سے آپ خاموش ہو جائیں آپ کے معبود کو ہم مان لیتے ہیں معبود مان لیتے ہیں آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھو چاند بائیں ہاتھ میں رکھو پھر بھی میں شر کی مذمت سے باز نہیں آؤں اس کے بغیر توحید مکمل ہی نہیں یہ توحید کے دو ارکان ہیں جن کی گواہی دینا ضروری ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سب باطل الا معبود حق صرف اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ معبود ہے ہی نہیں کوئی معبود ہے مگر باتیں لیں حق نہیں ہے معبود حق صرف اللہ رب العزت تو یہ توحید کی تکمیل اور یہ امبیا کی دعوت تو اس طرح جو احادیث میں ایمان ان کی قید ہے اس کو اگر تفصیل سے لے کر چلیں گے اس میں تو کافی لیکچر چاہیے لیکن ہمارے آج کے موضوع سے ایمان ایمان باللہ ایمان باللہ کی اساس توحید باری تعلق یہ پورے دین کا محور پورے دین کا محور مصن احمد کی وہ حدیث جس میں سنت اکرج کچھ کلام ہے مگر وہ حدیث بہت سے اصولوں کی تائید ہے اس میں اور بہت سے اصول اس کی تائید کرتے ہیں جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قابل من کلے مطلح تھی ارس تو ہر امی فی کہ جو شخص مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنی چچا پر پیش کیا تھا وہ چچا نے قبول نہیں کیا تھا وہ اس کے لیے نجات ہے مہور نجات آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ محور نجات کیا ہے ماں نجات و حاد امر پورا دین تو موجود ہے مارد. قرآن بھی حدیث بھی مگر بدھ ٹھکے الفاظ میں بتائیے کہ نجات کا مہبر کیا ہے قرآن وہ کلمہ جو اپنے چچا پر پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا جو وہ قبول کر لے وہ نجات پا کے اگر معصیتیں ہیں گناہ ہیں تو ان کی دو حیثیتیں اللہ چاہے تو اپنی رحم سے سب معاف کر اور توحید کو ایسا قبول کرے کہ بندے کی نجات کا فیصلہ کر دے اور چاہے تو سزا دے دے مگر سزا ایسی دے گا کہ جہنم ہمیشہ نہیں رکھے گا ایک وقت آئے گا جہنم سے نکال لے گا اور جنت کی وراثت عطا فرما دے گا یہ توحید کی برکت ہے یب نہ آدم ان لو قلب بخراب تھا نہیں بخرا درد خطایا سمل عقید لاتوشر گوبھی شیئر لاتی تو کا بے قرآبہ مخفر اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آئے پوری زمین گناہوں کی لے کر مگر اس میں شرک نہ ہو باقی جو بھی گناہ ہو ایسے گناہ کیوں نہ ہو جن کا تعلق ہو گلے بعد سے ایسے گناہ بھی ہو ان گناہوں کا تصفیہ ضرور ہوگا لیکن خالق کائنات اگر معاف کرنے پر آ جائے تو وہ سارے حقوق اپنے ذمے لے لے گا میرے بندے تیرے یہ حقوق میں پورے کر دوں گا میں ادا کر دوں گا قیامت کے دن دے دے, دے کر اتنا راضی کروں گا کہ وہ صاحب حق راضی ہو جائے گا یہ میدانی عرفا کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نظر سے گزری بندہ اگر سچی توبہ کر لے عرفات کے میدان میں سچی توبہ اس میں تجرب ہو سارے گناہ اللہ کے سامنے رو رو کر رکھے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا حتیہ کہ اگر حقوق العباد کی کوتا ہی بھی ہے حقوق العباد کے تعلق سے جرائم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرے گا کہ وہ سارے حقوق اپنی ذمہ لے لے گا اور قیامت کے دن بندے کی نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان بندوں کو دے گا جن کے حقوق کے معاملات ہوں گے اور یوں بھی شہر ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہو لیکن شرک نہ ہو تو کبھی خرا بے ماں فیر تو میں ساری زمین کو تیرے گناہوں کی جگہ اپنی مفرت سے بھر دوں اپنی رحمت اور فضل سے بھر دوں گا شرط یہ کہ شرک نہ ہو یہ توحید کی عظمت سارے گناہ معاف کر دوں تو یقیناً یہ انتہائی ایک بابرکت معاملہ ہے اور دین کا محور چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر بندے ٹکے الفاظ میں جاننا چاہتے ہو کہ محور نجات کیا ہے وہ کلمہ جو اپنے چچا پر پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو قبول کر لو یہ نجات ہے محور نجات وہ کلمہ کیا ہے جب آپ کو اطلاع ملی کہ ابو طالب بستر مرب پہ ہے تو آپ پہنچ گئے بڑی خدمت کی ہے آخری وقت بھی کوشش کر لو شاید میری بات مان لیں قبول کر لیں وہ کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا تھا دروازے کی چوکٹ پر آپ کھڑے ہو گئے اور اس خدشے کے تحت کے دم نہ نکل جائے وہیں سے آپ زور سے بولے کہ یا امن قل لا الہ الا اللہ یہ کل ہے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لی لیکن نہیں پڑھا نہ انہیں گھما رہے ہیں اپنے دوستوں کی طرف یہ صنادید قریش بیٹھے ہیں اس لیے کہتا ہے کہ دوست ہی اچھی اختیار کرو یہ دیکھیں برے دوست انہوں نے کیا کہا اتار قابو ہم عبد المطالب ابو طالب کیا کر رہے ہو کیا مرنے سے پہلے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے یہ بری گندی دوستی نبیر اسلام کی حدیث ہے دین خلیل ہی فلجند ہر شخص اپنے دوست کے دین پر دوست چن کر بنا متقی ہو پرہیزگار ہو صاحب منہج ہو صاحب عقیدہ ہو پھر وہ دوستی اللہ کی خاطر ہو من کنفی وجہ یہ ایمان کی حلابت کیا اَن يحب لا يحبه کسی ایک شخص کو چن لے محبت کے لیے اور وہ محبت اللہ کے لیے خالص ہے. اللہ اس کے دل کو سینے کو حلابت ایمانی سے بھر دے یہ دو گندی دوستی اس کڑے موقع پر ابو طالب کو روکنے والے کہ باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑ دیں نہیں چھوڑا کلمہ نہیں پڑھا قبول نہیں کیا آپ نے کوشش کی کوشش بھی شیار حتیٰ کہ راستہ بناتے بناتے ان کی چرپائی تک پہنچ گئے اور کہا کہ چچا قل لا الہ اللہ اذنی میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دوں اور ہاتھ جلا کبھی اِن دور عمدہ میں قیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں کان میں پڑھ دیا لیکن نہیں پڑا فرما کے جو اس کلمے کو قبول کر لے جس کلمے کو ابو جہل نے ابو طالب نے ٹھکرا دیا تھا تو یہ محور نجات یہ نجات کی بنیاد تو حدیث خود سی ابن آدم دیرے کو آ کر پوری زمین کو بھر دے اور شرک نہ ہو تو میں وہ صاف کر دوں اور اپنی مفرت سے اس زمین کو بھر دوں کر تو یہ عطا کر دوں تو یہ توحید کی عظمت بھی ہے توحید کی اہمیت بھی ہے توحید کی فضیلت بھی ہے اور اس بات کا بیان بھی ہے کہ توحید ادحد ضروری بلکہ سب سے پہلے توحید باقی امور بعد میں تو اس طرح اس ماہ سیام سے توحید کا ربط کہ ہر عمل کی طرح رودے کی قبولیت ہوئی توحید کے ساتھ منفام رمضان ایمان من خام رمضان ایمان من خام نیرت القدر ایمان اور آگے پراکت صابن بھی یہ بھی ایک توحید کی کڑی اللہ کی رضا ریا کاری نہ ہو ریاکاری کو شرک اسدر کہا گیا شرک اسدر نہ ہو اللہ کے کی رضا کے لیے ہو اللہ تعالیٰ سے عجل لینے کے لیے رکھے قیام کرے اور شب قدر کا احیاء کرے تو اس کے سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو یوں ہم اپنے عمل کو اپنے روزوں کو قیام کو عقیدہ توحید سے مربوط کریں جس قدر ایک انسان توحید سے محبت کرتا ہے اور اس کے اندر فہم توحید کا ذوق ہے اس کے لیے علماء کی صحبت کیونکہ توحید کا فہم علماء کی صحبت کے بغیر نہیں آ سکتا آپ میں سے کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس توحید کا کامل فہم ہے تو دعویٰ نہیں مانا جائے تو عقیدہ توحید اس کے اثرات اس کے رموز علماء کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے اس نیت کے ساتھ علماء کی محبت علماء کی دوستی کاہے بگاہے ملنا جلنا مسائل پوچھنا عقیدے کی صلاح کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت بہت بڑی عظمت ہے اللہ پاک کے فرمان ہے بالاکد اوہ قبل قبل لعیم اشرف الرحمۃ آپ کی طرف وحی کی جا رہی اور آپ سے قبل ہر نبی کی طرف وحی کی جا چکی ہے کیا گروہ انبیاء اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں خالی رودا نہیں ہر نیکی برباد ہو جائے امبیا سے کتاب ہے امبیا سے بڑھ کر کون سی مخلوق ہے پھر میری آپ کی کیا حیثیت اگر ہم شرک کریں گے شرک کے مقدار کا ذکر نہیں ہے وہ شرک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں تھا ساری باتیں رائے گان جائیں یہ فہم توحید اس قدر ایک موقع چیز ہے اور محکم چیز ہے جس کے بغیر دین کی کوئی حیثیت نہیں ایک حدیث میں توحید کو دین کا سر کہا گیا راس و حاد امر شہادتوں اللہ کی توحید کی واہی دین کا سر ہے سر اگر موجود ہے تو ڈھانچے کی قیمت ہے یہ سر کاٹ کے پھینک دو تو باقی ڈھانچہ سرکٹی لاش بن جائے گا توحید اگر ہے تو باقی جو اعمال ہے ان کی قیمت ہے نماز ہے رودا ہے حج ہے عمرے ہیں جہاد ہیں ان کی قیمت ہے اور اگر توحید کو الگ کر کے پھینک دو تو باقی سارے اعمال جو ہیں وہ سرکٹی لاش کی مانے نمازیں روزے حج و زکوۃ ایک مردہ لاش کی معنی ان کی حیات توحید کے ساتھ ان کی زندگی توحید کے ساتھ توحید اگر نہ ہو سب مردہ ہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں دوسرا تعلق ماہ سیام کا اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سلاس و لا ترد تین دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں دعبت السائع روزے دار کی دعا روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ قبول کرتا اور ایک حدیث میں سائے عند فطر ہی دعوت اللہ ترد روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں کی جاتی اس لیے سائے میں فرحت ہے روز راغ کے لیے دو خوشیاں فرحت الندہ فطر اور فرحت الندہ لکھوا روزے ایک خوشی افطار کے وقت دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت افطار کی خوشی کیا ہے یہ دعائیں افطار کی خوشی کیا ہے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے ان دل اتفا کچھ بندے رمضان میں اللہ کی اوزکار بنتے ہیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی اور ایک حدیث میں اند الفطر کی قید ہے کہ یہ گردنیں افطاری کے وقت آزاد ہوتی دعائیں کریں اللہ رب گردنیں آزاد کر دیں تو روزہ اور دعا کا ایک تعلق ہے قرآن حقیم میں یہ اسلوب موجود ہے جہاں روزے کی آیات ہے یا آئی الذین دین امن علیکم ایک وہ آپ پڑھیے روزے کے ذکر کے دوران ایک آیت کریمہ اس آیت سے پہلے بھی روزے کے مسائل اس آیت کے بعد بھی رمضان کے مسائل بیچ میں ایک آیت کریمہ وہی دفصا اللہ کا اقبات امی قریب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں میں قریب ہوں اپنے علم کے ساتھ رحمت کے ساتھ بسر کے ساتھ سما کے ساتھ قدرت کے ساتھ ذات ہی اللہ عرش میں مستفی اور اس کا علم و قدرت خدر، اس کا احاطہ پوری کائنات کرو بتا دو کہ میں قریب ہوں عجیب و دعمت دائیداد دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں تو یہاں دعا کا ذکر اس سے قبل بھی رمضان کے مسائل اس کے بعد بھی رمضان کے, رمضان کے مسائل رمضان کے مسائل کے بیچ میں یہ دعا کا موضوع اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ سیام میں رمضان میں دعا کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہیں ایک مجھے پکارا میرے بندے مجھے پکارے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں ان کی دعا قبول کروں گا وعدہ بھی کر لیا پکارنے کا حکم دیا اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کر لیا اکثر جو نصوص ہے شریعت کے جہاں دعا کا ذکر ہے وہاں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی رسود علیہسلم کے حضیر سل تو عطا سل تو عطا سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا تو دعا کرنے کا حکم ہے اور عطا کیے جانے کا وائدہ یہ دین کی سماحت اور حسرت اور برکت کہ دعا کے حکم کے ساتھ ساتھ قبولیت دعا کا وعدہ موجود ہے بتایا نہیں جاتا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی فائدہ ہے آپ نے دعا کر لی آپ کو بتایا نہیں جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. یہ ایک الگ لفظت ہے اگر بتا دیا جائے تو آپ دعا چھوڑ دیں کہ بس جو خواہش تھی وہ پوری ہوگی دعا قبول ہو گیا جس جس شے میں محاصے شریعت نے اسے ببہم رکھا تاکہ خوب عمل ابھی لہلت القدر اس کا تعین نہیں پانچ تاک راتوں میں منتقل ہوتی ہے تلاش کرو اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہے اس رات آپ جاگ لیتے باقی چھوڑ دیتے بس جتنے بے ویران ہوتی کوئی احتکاف نہ بیٹھتا احتکاف آپ کیوں بیٹھتے ہیں جو مقاصد ہیں احتکاف کے ان میں سے سب سے اہم مقصد دہلت القدر کو پانا یکسوئی کے ساتھ خلوت میں مسجد کے اندر خیمہ زن ہو کر جو ہے وہ اعتکاف کریں دعائیں کریں جاگیں اس رات کو پانے کے لیے بڑی عظیم رات ہے بڑی عظیم رات بعد رما نے اس رات کو اشتدار کے معافات کہا کہ آپ کی جو عمر گزر گئی کئی لوگ ایسے اللہ سے غیر حادث کبھی نماز رودے کا خیال نہیں آیا لمبی غیر حاضری اب آ جاؤ اس رات کا احیاء کر لو اس رات کی عبادت کر لو چوراسی سال کی عبادت سے افضل تو جو زندگی اب گزری اب تک غیر حاضری کی صورت میں اس کی تلافی ہو سکتی اس ایک ہی رات میں عبادت کا اتنا ادر مل جائے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل افزا یہ کر رہا ہوں کہ یہ ماہ سیان جو ہے یہ دعاؤں کا مہینہ اور دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے اور دعا نبی اسلام کے دعا ہے ہی عبادت اور دعا میں توحید یہ سب سے اہم نقطہ ہے غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ سے مانگنا غیر اللہ سے دعا کرنا استغاثہ مدد طلب کرنا پکارنا یہ پرلے درجے کا شرک بھیانک شرک ہے وہ روزے کسی کام کے نہیں ہیں جن میں ایک بندہ روزے بھی رکھے اور غیر اللہ کو پکارے درگاہوں پر جائے مزاروں پر جائے مجاورت کر رہے طواف کر رہے سجدے کر رہے انہیں پکار رہے اپنی حاجت براری کے لیے اپنے کاموں کے لیے اولاد مانگ رہے شفا مانگ رہے خزانے مانگ رہے فلاں دستگیری کرتا ہے فلاں گنج بخش ہے فلاں اولاد دیتا ہے فلاں شفا دیتا ہے تقسیم کر رکھے دین کو شطرنج کا کھیل بنائے ہوئے ایسے لوگوں کے رودے قابل قبول نہیں دعا یہ توحید خالص کا قطع مت... کرتی رمضان کا دعا سے تعلق ہے اور وہ لوگ کامیاب ترین ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ سے دعا کرنی اللہ ہی عطا فرمانے والا کوئی غیر اللہ کسی دعا کے لائق نہیں یہ عقیدہ یہ عقیدہ باعث برکت ہوگا ایک انسان کا عقیدہ بھی بن جائے اس عقیدے کے مطابق عمل بھی ہو اللہ ہی سے مانگے اسی سے دعائیں کرے تو یہ چیز بڑی بابرکت ہوگی اللہ کی رضا کا باعث ہوگی سب سے زیادہ اللہ تعالی کو خوش کرنے والی چیز یہ دعا ہے یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے مخلوق سے مانگو تو ناراض ہوتی ہے. اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اس سے مانگو گے تو خوش ہوگا ایک مجلس میں رسول رس تشریف فرمایا آپ نے فرمایا میں ازم اللہ واحد ازم اللہ الجن کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ابو زر غفاری نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا میں تیار ہوں فرمایا لاتا شہیہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا یہ ہاتھ اس طرح نہ پھیلانا کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا اور عبداللہ بن نباد کی جو حدیث اضاص ال تھا فص عل اللہ وہ ازم تھا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی استعانت کرو اللہ سے کرو ابد الرجی نے اس بات کو پلے سے باندھ لی گھوڑے پر جا رہے اپنا کوڑا گر جاتا خود اتر کے اٹھاتے کسی سے نہ کہتے مجھے جی. کوڑا پکڑا دیا اس قدر اس بات کو پلے سے باندھ لی کہ اللہ کے نبی سے فائدہ کر لی کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا نہ کسی زندہ سے نہ کسی بردا سے یہ دعا عبادت بماخلق الجن بھل انسائی دار عابت ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی غیر اللہ کو پکارنے والے ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں فلاں مشکل کشا فلاں حاجت روا فلان دستغیر اور فلاں بگڑی بنانے والا فلاں اولاد دینے والا شفا دینے والا فلاں قطب اور فلان غوث سارے عقیدے بھیانک شرک ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں ان کی نمازیں روزے حج عمریں کوئی چیز قابل قبول نہیں دعاؤں کا مہینہ ہے دعاؤں کے تعلق سے فہم توحید اور پھر عمل وہ انسان بڑا برگزیدہ ہے اللہ کے بڑا قابل قبول انعامات کا مستحق جو توحید کو اپنا لیں اور پھر خاص طور پہ دعا کے باب میں توحید کو سمجھ لے اس کا فہم حاصل کر لے اور پھر عملن اللہ ہی سے دعا کر غیر اللہ کی دعا غیر اللہ کو پکارنا یہ بھیانک شرک قرآن کریم نے پانچ فتوے لگائے وہ من اضل بند و نلّا اس شخص سے بڑا کوئی گمراہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے مانا گمراہی اور الہاد بڑی قسمیں ہیں اس کی الحاد پھیلا ہوا ہے گمراہیاں پھیلی ہوئی مگر سب سے بڑا ملحد سب سے بڑا گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے سب سے بڑا ملحت دوسری بات ماہیو له اللہ یوم الخیا یہ بات بھی نوٹ کر دو اللہ کی شان جس جس کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتا یہ ٹکریں مارتے رہو قیامت تک جواب نہیں ملے گا یہ قرآن کی تعمیم ہے نمبر ایک اس سے بڑا گمراہ ہے ہی نہیں کوئی یہ پرلے درجے کا گمراہ ہے اور نمبر دو یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ لوگ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے تیسری بات پکار کا جواب دینا تو بڑی بات ہے تیسرا فتوا سن لوگ وہ لوگ ان کو تو پتہ ہی نہیں تم دعا کر رہے تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تم قبروں پر آ کر کیا تماشے کرتے ہو یہ کرتے ہو چادر چڑھاتے ہو دیے جلاتے ہو انہیں پتہ ہی نہیں کسی چیز کا تھی نہیں سب سے بڑا کمرہ اور کبھی تمہاری پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے سورہ راٹ میں اللہ تعالی نے اس جواب نہ دینے کو ایک مثال سے باتیں کی بڑی عظیم مثال اللہ کباس وہاں ہوئے والد کنویں کی منڈیر پر جا کے بیٹھ جائے اور کہے پانی میرے منہ میں آ جا پانی میرے منہ میں آ جا ہاتھ پیرا پانی میرے منہ میں آ جا میرے منہ میں آ جا کبھی آئے گا گلاس بھر کے بیٹھ جائے پانی خود میرے منہ میں آ جا ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے پانی کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے جواب پکارتے ہیں. کبھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے انہیں معلوم ہی نہیں کہ تم پکار پکارے ہو چادیں چڑھانا دیے جلانا بھیان اکشر کے انہیں معلوم ہی نہیں چادریں کیوں چڑھاتے دیا کیوں چلاتے تاکہ قبر والا خوش ہو جائے تاکہ قبر والا خوش ہو جائے اسے خوش کیوں کرنا چاہتے ہو تاکہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کرتے لاکھوں لا انہیں معلوم ہی نہیں تم کیا کر ہو کیا تماشے کر رہے خوش ہونا تو بعد کی بات اور حاجتیں پوری کرنا اور بعد کی بات انہیں معلوم ہی نہیں بہ من دعائیں انہیں کچھ معلوم دے. جب قیامت قائم ہوگی جن جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارا وہ تمہارے دشمن ہوں گی کر لو کیا کرآن کا اطلاق ہے کوئی دوستی نہیں کوئی محبت کے مظاہمت نہیں تمہارے دشمن ہوں گے اور پانچویں چیز یہ کہ جو تم نے عمل کیا ان کو پکارا یا ان کی عبادت کی اس کا انکار کریں اس کا انکار کریں اب کیا بچا تمہارے پلے کیا باقی بچا یہ قرآن کے اطلاقات تو اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے اللہ کیا ہے اس کی عطا کیا ہے اس کی دین کیا ہے اس کا فضل کیا ہے اس کی رحمت کیا ہے باد حرم تو ظلم بجا تو بے نقمب حرما فلاں پہلا جمع اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا تم پر بھی حرام کر رہا ظلم نہ کرنا کسی پر ظلم نہ کرنا اب ظلم تو یوم الخیامہ یہ ظلم جو ہے دنیا کا یہ قیامت کے اندھیرے اس اللہ کی طرف آؤ جو تمہارے دشمن بن جائیں گے تمہاری عبادت کا اور پکار کا انکار کر دیں گے وہ بہتر ہے یہ وہ پرمر جس کو پکارو گے تمہارے ساتھ وہ دوستی قائم کر لے سچی مصالحت سچی صلاح کر لے گا بحب الغور الودود بخشے گا اور پیار کرے گا اللہ احمد یہ اللہ ان کا دوست بن جائے گا یہ دوستی چاہیے یا وہ جن کو نہ کوئی ہوش ہے نہ تمہاری عبادت کو جانتے ہیں نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں, نہ تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے اس ذات سے دوستی قائم کرو اس سے تعلق جوڑوادی کلو کم جائن اطانت میرے بندو تم سب بھوکے ہو کھانا اس کو ملے گا جس کو میں دوں گا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا یہ اللہ کا در یا بات کلکم کلو تم سب ننگے برہنا اللہ من تم لباس کس کے پاس ہے جس کو میں عطا کروں فسط اخسونی مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں کھانا پینا لباس کپڑے ہر چیز اللہ دے گا اس سے مانگو بڑے وسیع اس کے خزانے یا کلکم وال سب سے قیمتی دولت کا ذکر تم سب گمراہ ہودی تو سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں فستا دیکھو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اس ذات سے ہر چیز مانگو کھانا اس سے مانگو پانی اس سے مانگو کپڑے اس سے مانگو ہدایت اس سے مانگو دین اس سے مانگو دنیا اس سے مانگو وہ عطا کرنے والا سارے خدانوں کا مالک اور آگے جو نقصان ہے بڑا اہم یا ایمان اِنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَيْلٌ مَّنَهَارًا تم رات دن گناہ کرتے ہیں رات دن گناہ کرتے ہیں وَلَا يَغْفِرْ ذُنُوبَ انا اور گناہوں کو صرف میں بخش سکتوں میں معاف کر سکتوں اور کوئی نہیں کوئی دنیا کی طاقت تمہارے گناہوں کو نہیں بخش سکتوں میں بخش سکتوں میں معاف کر سکتوں فَسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ مجھ سے بخش طلب کر لو میں تمہیں معاف کروں گا کوئی چیز باقی بچی یہ اس کا در دنیا بھی لے لو دین بھی لے لو جو گناہ کیے وہ بخشوا لو اللہ رکھر. اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ان سے حاجات طلب کرنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے یابادی لو اللہ ابا کنب آخر جن کا میرے بندو تم سب کے سب تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سارے آ جائیں اور سب کا دل ایک سب سے بڑے متقی انسان کا دل بن جائے یہ اربوں خربوں لوگ ان سب کا دل جو ہے یوں سمجھے کہ محمد کا دل بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقیب وہی ہیں نا سب کا دل محمد جیسا بن جائے صلی اللہ علیہ ماضا فی ملکی شعیح تو تم سب مل کر میرے ملک میں میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے میری شان کو بڑھا نہیں سکتے یہ میرے پروردگار کی شان ساری کائنات انسان اور جن سب سے بڑے متقی انسان کا دل بن جائے میرا ذکر کریں عبادتیں کریں تصویر و تحمید کریں میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتا اس طرح آزاد افدر اکرم اگر سارے انسان سارے جن سب سے بڑا فاجر بن جائے سب سے بڑے گناہگار انسان کا دل بن جائے میری طرف گستاخیاں گالیاں منسوخ کریں میری شان میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے اور جو آٹھواں لفظہ ہے یا لو اللہ و انس کم و جن واحد اگر سارے لوگ اگلے پچھلے سب جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو جائیں جو آج موجود ہیں وہ بھی آج ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے وہ بھی آج ہی پیدا ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی ایک میدان میں جمع ہو جائیں سب مسائل جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کرے کیا مانگنا شروع کریں جو جی میں ہے اکٹھے مانگے یہ نہیں کو باری باری ایک آج مانگ رہے کل مانگ رہے نہیں اکٹھے ایک ہی آواز میں ایک ہی وقت میں سارے مانگیں اور جو چاہے مانگے کوئی روک ٹوک نہیں اپنی زبان میں مانگے عربی ہو عجمی ہو جو زبان اس زبان میں مانگے کل مسا لیتا ہوں اور میں ہر شخص کی مانگ ہر شخص کی دعا پوری کر دوں جو چاہو مانگو سب کو عطا کرتا جاؤں اور سب کو عطا کر دو ماں نقد لے تو سب کو دینے کے بعد جو میرے خزانے ہیں جو میری دولتیں ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی پرما کے سوئی کسی سمندر میں ڈبو کر نکال لو وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اس در کو چھوڑ کر جو لوگ غیر اللہ کو پوچھتے پکارتے تھے نیرے اور پھر کیا ہے یہ بات ہے قابل قبول میں. یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ اور ہم نے شرک کے تلوط سے نہ کوئی دعا قبول ہو رہی نہ روزے قبول ہو رہے اللہ تعالی سے مارنے کا مہینہ اس مہینے دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اساس توحید باری تو یہ, اساس ہے. یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھو اس بنیاد کو سامنے رکھ کر اپنے فہم توحید کو چیک کرو کسی قسم کے شر کی آمیلش نہ ہو اور یہ بات ایک آپ کا ذوق آپ کی فطرت بن جائے فہم توحید اور توحید کو اپنے پیارے نبی کا مشن سمجھو جب اس نبی سے پیار ہے تو اس کا مشن میرا مشن ہے پھر اس توحید کے دائیں بن جا ایسا انسان بڑا برگزی ہے جس کے اندر اس قسم کی توحید کی تڑپ ہو توحید کا فہم ہو توحید کا شوق و ذوق ہو اور توحید کو پھیلانے کی تمنا ہو بڑا خوش نصیب انسان پھر عمل کا ثواب تو ہے ہی ہے لیکن جو اساس ہے توحید اس کا ازر بے تحش ہے بے تحش ہے دیکھے نبی اسلام کی حدیث علی ایمان بزر سمون شعبت ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ستر سے کچھ اوپر آلہ شہادت اللہ سب سے اونچا شعبہ توحید لا الہ اللہ کی گواہی ادنا امادۃ العدان طریق <التَّرِيخ> اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے وہ راستے سے کسی موزی شے کو ہٹا دینا ستر سے کچھ اوپر شعبے سب سے اعلیٰ شعبہ لاحد اللہ کی خواہی توحید باری تو اور سب سے ادن راستے سے کسی موزی شے کو ہٹا دین سب سے ادنا اس سب سے ادن شعبے کا صلا کیا ہے وہ صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک شخص نے ہٹا دیا کسی شاخ کو کسی کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دی ایک لکڑی بعد روایتوں میں زمین میں گڑی ہوئی تھی کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے اس نے اس کو ہٹا دیا اللہ تعالی نے اس کی اس عمل کی پدیرائی کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ سب سے ادنا شعبہ نبی السلام کی حدیث ہے میری امت کے اعمال نامے مجھ پر پیش ہوئے میں نے ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب خود پڑھا وہ جنت میں کیوں گیا راستے سے ایک مودی شہ کو ہٹا دیا تھا. سب سے آدھنا شعبہ اور سب سے اعلیٰ شعبہ کیا ہے لا لاہ کی گواہی فہم میں سچی گواہی اس کا کتنا اجر ہوگا کتنا ثواب ہوگا مسلم احمد کی حدیث ننانوے گناہوں کے دفاتر اس عظیم شہادت پر اس کے پر ان کے پر ہچے اڑ کے کیا جائیں گے قیامت کے وزن ہوگا ننانوے دفاتر ایک پلڑے میں ہوں گے اور یہ لا الہ اللہ کی گواہی ایک پرڑے میں اور یہ بھاری پڑ جائے گا 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے لاہ ساتوں آسمان ساتوں آسمان کی مخلوق ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کے مخلوق ایک پرڑے میں ہو دوسرے میں اللہ۔ یہ پڑھا بھاری ہوگا آسمان المین ہلکے پڑ جائیں گے اور ایک حدیث میں لا یقل معصم ہی شعیص اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی لا اللہ اس میں اللہ کا نام یہ نام لیں گے کتنے شرف کی بات ہوگی لیکن توحید کے ساتھ سچی گواہی کے ساتھ ایک مکمل سلامتی کے ساتھ ایک ٹھوس عقیدے کے ساتھ یہ عمل بھی قبول کے گناہ بھی معاف ہوں ورنہ میرے دوست اور بھائی اگر اس توحید کی گواہی میں کمی اس کے فہم میں قصور ہے تو پھر کچھ بھی قابل قبول نہیں بندہ صفر ناکام ہے اس میں اس امتحان میں بالکل فیل ہے اور قیامت کے دن وہ عذاب علی میں جھونک دیا جائے گا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے انَ اللہ لا یقر ایشرا کبھی اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے وہ سو افراد کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے تو اس لیے توجہ اس عقیدے کی طرف دیں توحید کی طرف دیں اور توحید سیکھیں سکھائیں اپنے پیارے نبی کا مشن سمجھ کر اس کو اپنا مشن بنائیں اور توحید کے دائیں بنیں اور صحیح فاہم توحید حاصل کریں یہ اللہ کی رضا کی بنیاد ہے گناہوں کی بخشش کی بنیاد ہے اور یہ تمام فضائل کا منبر ہے اور پورے دین کا محور اللہ پاکہ میں صحیح معنی میں توحید کا فہم عطا فرمانا خالص توحید ہمیں عطا فرمانا اور اس مشن توحید پر ایسا کاربن فرما دے کہ امبیاء اکرام کی طرح ہم میں بھی بیان توحید کا جذبہ اور اس صحیح فہم کو ہم عام کریں پھیلائیں اس فکر کو عام کریں اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما روزے قبول فرمالے یہ شب داریاں قبول فرما راتوں کا قیام قبول فرما اور یہ مہینہ جو اختتام کی طرف گامزن ہے تیزی سے جا رہا ہے اللہ پاک ان آخری ایام میں ایک صحیح استفادے کی توفیق دار فرما دے آخری ایام میں جو استفادے کی شکل ہے وہ یہی ہے کہ میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ حب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کریں گناہوں کو معاف کریں آخری کوشش یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ام می نے پوچھا تھا اگر میں تعلی پال شب قدر پالوں تو میں کیا کہوں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا قولی لے اللہ ماننا تحب العفو حب الفو فاف تو افوب ہے خوب بخشنے والا اور تجھے عفو سے محبت مجھے بھی معاف کر دیا یہ آخری لمحات ہیں اور ان میں دعا جو ہے گناہوں کی بخشش کی گناہوں کی بخشش کی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گناہ اگر نہ بخشے جائیں تو ہم پھر بالکل ناکام اور نامراد ہیں اور الٹا یہ مہینہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے گا اور یہ بخشش ہی ہماری آسودگی راحت اور کامیابی کی ضمانت ہوگی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ایک ساتھی ہیں عبد العظیم بھائی ان کی طبیعت کافی خراب ہے ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کی صحت کی دعا کریں اور بھی بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفا کا حامل عائد رطا فرما دے الحمد للّہ ابرعالمین الرّر الرحیم علیہ دین یٰ کا صرأۃ المستی سرأۃ آمین یا بجلال وشی ابلیم سلطان اللہ صلی علی محمد وعلى علم محمد قما صلیٰ علیہ ابراہیم بدل علیہ ابراہیم حميد المجید اللهم المبارق على محمد وعلى عالم محمد کمہ بارط علیہ ابراہیم حميد علیہ ربنا النکمید في الدنيا آصین فلیہ حسن رفیل آخرت حسن بقین داب نار ربانہ غلومدانفسن بلطف الناۃ الرحمن دن من القاصرین ربنا لا تو إن الن سینہ وخطانہ ربنا ولا تحمن علینہ عصف کما حمل تو قبلہ ربنۃ حمبلہ مالا تو قطرہ بہ باف حنگ بخفردنا برحن عنتم اولانا فن سرن عد القومل ربنا رب نصرف انداب جہن ان آداب حقان غرامہ انا سعد مستقرم ربنا حب لنا من ازواجنا و قرة قررت اعين بجعلنا دلمتقین اماما ربنا اغفر لنا والا اخوان الَّذین سبخون بالإيمان ایمان لا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انك روح الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثيرا را يغفر إلا أنت فاغفر لنا مغفرت من عندك برحمنا إنك انت الغفور الرحيم رب اغفر برحمنا انت خیر الرحیمين ادہ الباس رب الناس بشو انتشافی لا شفا اللہ شفاء شفاء اللہ حاد الصقم اللہ مشوِ مردانہ مرد المسلمین جا شافِ المراد عشف مردانہ مرد المسلمین جا شاف المراد عشف مردانہ مرد المسلمین اللّہ مشوِ مردانہ مرد المسلمین الہ العالعالمین شفا کے خدانے ہیں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے جو بھائی بہن بیٹیاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ فرما دے تیرے پاس شفاء کے قدانے ہیں یا اللہ شفاء عطا فرما دے ہر شرط حفاظت فرما عافیت کی زندگی عطا فرما دے رزق میں آسانی فرما دے رزق میں کشادمی فرما دے یا اللہ ہر تنگی جو ہے وہ دور فرما دے ہر مشکل دور فرما دے آفیت عطا فرما دے صحت دامہ اور عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے شفا کامل عطا فرما دے اللہ میں ہندو کا علم نافیہ عمل متقبل طی بن واسیہ خوشفہ منقل دا ربن آطن فر دنیا حسن اور پھر آخرت حسن وقینہ دا بن نار اس ماہ سیام کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو الہ العالمین قبول فرما لے قبول فرما لے شب داریاں قبول فرما لے یا اللہ قرآن کی تلاوت قبول فرما لے ہمیں جو باقی دن ہیں ان میں خوب خوب اس مہینے کا حق ادا کرنے کی تو بھی کتاب فرما ابھی پروگرام سے فارغ ہوں گے الہ العالمین ہمیں اپنے ذکر کی اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے ہم فجر کے طلوع ہونے تک تجھے یاد کریں تیرا ذکر کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک ایک حرف کو قبول فرما لے ایک, ایک حرف کی دس نس نیکیاں اسی جو ہے وہ اجر کا مصداق ہماری تلاوت کو بنا دے اور قبول فرما لے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرما دے تقوا عطا فرما دے ایسا تقوع ایسی خشیت کہ کوئی معصیت آ جائے تو وہ تقوی اور خشیت جو ہے راستے میں آڑ بن جائے اور دیوار بن جائے اس تک پہنچنا ممکن نہ ہے تیرا خوف غالب آ جائے تیرا ڈر غالب آ جائے تیری خشیت غالب آ جائے اللہ علیہ ہمارے سینوں کو اپنی خشیت سے بھر دے اور یہ خشیت ہماری زندگی کا اثاثہ بن جائے تاحیات اثاثہ بن جائے ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے اور ہم تیری خشیت سے جو ہے وہ دور ہو جائیں اور نافرمانیاں شروع کر دے اللہ استقامت عطا فرما دے استقامت کی زندگی عطا فرما دے رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ آما جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ہماری اصلاح فرما دے بچوں کی اصلاح فرما دے انہیں بری صحبت سے بچا انہیں نیک اور صالح بنا دے انہیں تقوی کا منحج عطا فرما دے ہر پریشانی سے حفاظت فرما دے اپنے دین کے ساتھ صحیح تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے یہ ملک جو لا لاء سے حاصل کیا گیا توحید کا گہوارہ بنا دے اس ملک کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا گہوارہ بنا دیں شرک بے کنی ہو بدت کی بےکونی ہو اور توحید و سنت یہاں پر قائم ہو جائیں ہمیں توحیع عطا فرما دیں ہم توحید و سنت کے ایسے دائیں بن جائیں اس ملک کے چپے چپے پر توحید قائم ہو جائے اور تیرے پیارے بیگمبر کی محبت اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کے جھنڈے قائم ہو جائیں اور غالب ہو جائیں یہی ہماری جد کا مہور اور مرکز ہو کہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو توحید کا بول بالا ہو اور پیارے بیغمبر کی سنت کا بول بالا ہو یا اللہ صحت کاملہ اجلا عطا فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے رزق میں برکتیں عطا فرما دے ہر پریشانی سے حفاظت فرما دے آفیت کی زندگی عطا فرما دے دین کی زندگی عطا فرما دے تقوا کی زندگی عطا فرما دے جب تک زندہ ہے ایمان کے ساتھ رہیں جب موت آئے تیری محبت تیرے پیارے حبیب کی محبت اور تیری توحید کی محبت دلوں میں جاگزی ہو ہمارا عمل جو ہے ہر عمل تیرے پیارے پیغمبر کی سنت سے سج جائے ہر عمل تیرے پیارے پیغمبر کی سنت سے منور ہو جائے الہ الععالمین تیرے پیارے پیغمبر نے تجھ سے جو دعائیں کی خیر و برقت تجھ سے طلب کی وہ ساری ہماری جھولی میں ڈال دے یا اللہ جس شر سے تیری پناہ طلب کی یا اللہ اس شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور عافیت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کے نام ہمارے محسنین تیرے پاس پہنچ چکے قبروں میں داخل ہو چکے یا اللہ ان کی قبروں کو بقائے دور بنا دے ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے قبروں کو منور فرما دے جہاں وہ پہنچ چکے وہاں کل ہم نے بھی جانا ہے یا جا اللہ ہمارے ساتھ دی اپنی رحمت کا اپنی رضا کا اور اپنی محبت کا معاملہ فرمانا اللہ نقاف تو حب الفاف الا اللہ نقاف تو حب الفو فاف اللہم نقاف تو حب الفاف الا رب نا تقب المن القن تصمیر علین و تب علینہ انقنت طواب الرحیم رحمتم رحم الرحمی وصول اللہ ودب.